تو ظلمنی اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا تو ہم نے اسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلا ان کی بے حکمی کا